الحمد لله، الحمد لله وكفا والصلاة والسلام على سيد الرجل وخاتم الرجل yeah. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن فصل الظروف المبنية على أقسام منها مع قطع عن الإزافة بأن حزف المزاف إليه كقبل وبعد وفوق وتحت وَاللَّهُ تَعَالَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ قبل قبل من قبل كُلِّ شَيْءٍ وَمِنْ بَعْدِ كُلِّ شَيْءٍ الى آخری ظرف آپ لوگ پڑھ کے آ چکے ہیں کہ ظرف کی ابتداء دو قسمیں ہیں ایک ظرف مکان ہے ایک ظرف زمان ہے زمان وہ ہے کہ جس میں زمانہ پاہ جائے کہ کسی فعل کے واقع ہونے کا ذکر کیا جائے لیکن کسی زمانے کے سات یا ظرف مکان ہے کہ کسی مقام کسی جگہ میں کسی فیل کے ہونے کا یا نہ ہونے کا کی ذکر کیا جاتا وہ ظرف مکان کہلاتا ہے پھر ظروف کی یہ تو ایک ظرف مکان اور زمان کی حیثیت ہے پھر ظروف کی ایک اور اعتبار سے تقسیم ہے کہ موربا اور مبنی مورب اور مبنی کے بعض میروف جو ہیں وہ کیا ہیں مبنی ہیں اور بعض جو ہیں وہ کیا ہیں ٹھیک ہے جی تو جو مبنی ہیں یہاں سے آگے ان ظروف کا تذکرہ کریں گے کہ جو کیا ہیں عثماعی زروف مبنی ہیں پھر ان کی کئی ساری حیثیتیں ہیں کئی ساری صورتیں ہیں ہاتھ ایک کو آپ پڑھیں گے سب سے پہلی قسم جو صورت ذکر کی ہے آج کے سبق میں مبنیہ سے میں مبنی وہ کہ جو لازم الزافت ہوتے ہیں یعنی جن کو اضافت لازم ہے کہ یعنی ہمیشہ کے لیے وہ کیا ہوتے ہیں کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہوتے ہیں لازم ال اضافہ اضافت گویا ان کے لیے جز لا ہے اور ضروری ہے وہ کون کون سے ہیں اور قبلو ہے بعدو ہے فوقو اور ہے ٹھیک ہے قبل قبلو بعدو فوق و تخت و. یہ جو ہوتے ہیں یہ لازم اضافہ ہیں یہ ہمیشہ مضاف ہوتے ہیں البتہ مورب اور مبنی ہونے میں ان کی صرف ایک حالت جو ہے وہ کیا ہے مبنی کی ہے باقی اس کے علاوہ دو صورتیں جو ہیں وہ کیا ہیں مورب ہونے کی ہیں تو جب یہ لازم الاضافہ ہیں یعنی ہمیشہ کے لیے یہ کیا ہوں گے کسی دوسرے قسم کی طرف مضاف ہوں گے اب ہم دیکھیں گے کہ آیا ان کا مضاف لیا مذکور ہے یا محضوف اگر ان کا مضافر مذکور ہو تو پھر یہ مورب ہوں گے کیونکہ اب یہ احتیاج نہیں پائی جائے گی کسی چیز کی طرف ٹھیک ہے نا جیسے پہلے یا جت من قبل زیدن. تو زید سے پہلے پہلے آیا ہے تو یہاں پر یہ کیا ہے مورب ہے اور اگر قبلو وغیرہ کا جو مضاف لہ ہے وہ مذکور نہ ہو تو پھر اس کی دو سرتے ہیں مذکور نہ ہو یعنی مقدر ہو تو پھر اس کی دو سورتے ہیں آیا وہ متکلم کی نیت میں یعنی جو بندہ بات کر رہا ہے متکل کی نیت میں اس کا مضاف علیہ مذکور ہوگا یا نہیں ہوگا یعنی بالکل نسیم منسیہ ہوگا بالکل نسیم منسی تو اب جو ہے نا کہتے ہیں کہ جس صورت میں بالکل نسیم منسیہ ہو متکلم نیت میں بھی نہ ہو تو اس صورت میں بھی یہ کیا ہوں گے مورب ہوں گے ٹھیک ہے اب لو باد وغیرہ تمام کے تمام جب بالکل متقلم کی نیت میں بھی نہ ہو البتہ ایک صورت ہے ان کے مبنی ہونے کی وہ یہ کہ ان کا مظافل ہے وہ کیا ہو محضوف ہو یعنی مذکور تو نہ ہو لیکن منوی ہو منوی کا مطلب یہ کہ نیت میں ہو متکلم کی نیت میں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے للہ امرو من قبل ام باد للہ امرو من قبل ام بَعْدُ یہاں پر قبلوں کا مظافلہ بھی محضوف ہے اور بادوں کا مظافر بھی محضوف ہے اصل عبارت یہ تھی کہ من قبل کل شی ام باد کل شہی ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ ہر چیز کے ہر چیز سے پہلے بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہر کام ہر چیز سے پہلے بھی اور ہر چیز کے بعد بھی تو للہ ال امر من قبل کل شاہی ام باد کل شی تو یہاں پر چونکہ جب مبنی ہو گئے اب کس صورت میں کہ جب محضوف لیکن متقل کی نیت میں تو اس صورت میں جو ہے وہ کیا ہے آ, کیا کہتے ہیں اس کو یہ ہوں گے مبنی برزم پر ان کے مبنی ہونے کی وجہ یہاں پر یہ ہوگی کہ حروف کے ساتھ مشابہت وہ اس طور پر کہ جس طرح حروف جب تک دوسرے کسی کلمے کے ساتھ مل نہ جائیں تو اس وقت تک یہ ہے کہ ان کا مانا تام نہیں ہوتا تو اسی طرح یہ جو من قبل ان کی بھی یہ بھی احتیاج ہوتے ہیں محتاج ہوتے ہیں کس اس کا مضاف علیک ہے اس احتیاج کی بن بنا پر یہ کیا کہ بس اتنی سی بات ہے کہ سب سے پہلے اسماعی مبنیہ میں سے جو ذکر کیا ہے ظروف مبنیہ میں سے وہ چار کو ذکر کیا کہ جو لازم الضافت ہوتے ہیں یعنی وہ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں کسی دوسرے سم کی طرف مضاف ہوتے ہیں وہ قبل و بادو فوق اور تحتو ہیں ٹھیک ان کی پھر تین حالتیں ہیں یا تو یہ ان کا مضاف ہے یہ تو مضاف ہوں گے ہی ہوں گے اب یہ کہ ان کا مضافل ہے کبھی مزک یا محضوف اگر مذکور ہے تو بھی مورب ہوں گے اور اگر محضوف ہے تو دو صورتیں متکل کی نیت میں ہوگا یا نہیں اگر متکلم کی نیت میں ہے تو مبنی اگر متقلم کی نیت میں بھی نہیں ہے بالکل نسیم منسیہ ہے تو اس صورت میں بھی کیا ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو معرب ہوں گے تو ایک صورت ہے صرف اور صرف مبنی کی کہ جب یہ ان کا مظافر مذکور نہ ہو لیکن متکلم کی نیت میں ہو جیلف المبنیت والا اقسام یہ ساری اقسام پڑھیں مینا ان اقسام میں سے پہلی قسم یہ ہے کہ ما قطع الاضافت جن کو کیا کر دیا گیا ہو جس کی اضافت ختم کر دی گئی ہو ما قتع عن اضافت یعنی جس کی اضافت ختم کر دی گئی بین حضف المضافل جس کا مضافل حزف کر دیا گیا ہو تو وہ صورت صرف کیا ہے مبنی کے جب مظافل حضف کر دیا گیا ہو لیکن حضف کون سا جو دل نیت میں ہو قبل و بعد و فوق و تحت و قال اللہ تعالیٰ اللہ الامر من قبل و من و ای من قبل اکلش الشعی حاض یہ کہتے میں کہ جب محضوف جو ہے جس مظاف کو محضوف کیا ہے حذف کیا ہے وہ کیا ہو منوی لکلم متکلم کی نیت میں ہو وإلا اور اگر محضوف ہو لیکن متکلم کی نیت میں بھی نہ ہو تو فقانت مورب یہ کیا ہوں گے پھر بھی محرب ہوں گے تو مورب کی دو صورتیں ہوں گی یہ کہ متکلم کی نیت میں بھی نہ ہو جس کو نسیم سے تعبیر کرتے یعنی بالکل ہی ختم اور دوسرا یہ کہ جب مظافل مذکور ہو تو ان دو صورت میں مورب ایک صورت مبنے کی کہ جب مذکور بھی نہ ہو لیکن متکلن کی نیت میں ضرور ہو وہ اللہ حاضر با بعد کہتے ہیں اسی طریقے پر پڑھا گیا ہے من قبل با بعد کس طور پر یہ جب یہ کیا ہو مظافل ہے بالکل نسیم منسیہ ہو ذکر نہ ہو نہ ہی متکلن کی نیت میں ہو تویات <الْغَيَات> کہتے ہیں کہ اس صورت کو یعنی مبنی والی صورت کو کیا کہتے ہیں <خخ> غیات بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے غایات کا مطلب غایا کہتے ہیں انتہا کو ٹھیک ہے کہتے ہیں انتہا کو تن ان کو غیات اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ قبل اور بعد ہو. تو اس لیے آئے تھے کہ لازم الضافت ہے یہ تو ابھی تک یہ چاہ رہے تھے کہ ان کے بعد مضاف الے آئے ابھی تک ان کی احتیاج پائی جا رہی تھی ان کا تقاضا تھا کہ مضاف علیہ آنا چاہیے لیکن مضاف علیہ کو کیا کر دیا گیا ختم کر دیا گیا اور ان کی انتہا یہیں تک کر دی گئی تو اس لیے ان کو کیا کہہ دیتے ہیں الغایات جن کی انتہا کر دی گئی جن کو روک دیا گیا مطلب کہ مضافر ذکر نہیں کیا گیا وہ تو سما اس کو کیا ہے غایات کا نام دیا جاتا ہے واہ میں نہا مبنی سے پھر دوسری قسم اس کو انشاءاللہ پھر پڑھیں گے ٹھیک ہے چلیے السلام علیکم اللہ